تو آپ کے چچا رضی اللہ عنہ جناب علی جناب علی کے اولاد جناب جعفر جناب عقیص جناب حارف ان سب کے اولاد جو ہے وہ آلے بیت میں سے ہے تو اب ہم فارغ ہو گئے چچاؤں سے اب ہم آتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرف نبی علی اسلام کی بیویاں آلے بیت میں سے ہیں یا نہیں تو میرے بھائی میں آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھوں گا سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب آپ جانتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ اکیسویں اس پارے میں ہے کچھ بائیسویں اسپارے میں ہے اکیسویں اسپارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور بائیسویں اسپارے کے شروع میں جا کے ختم ہو جاتی ہے سورہ احزاب کی ایت نمبر 28 سے لے کر چونتیس تک کتنی آیتیں ہو گئیں نہیں سات سورہ ازاب کی ایت نمبر 28 سے لے کر یاد کریں میرے بھائی اس سب یاد کرنا ہے آپ نے سورہ ازاب کی ایت نمبر اٹھائیس سے لے کر کیونکہ آپ نے گھر میں جا کے بعد میں اس کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ایت نمبر اٹھائیس سے لے کے چونتیس تک ان میں نبی علیہ سلاد و کی بیویوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالی نبی اسلام کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں ایت نمبر اٹھائیس کی ابلاح ہوتی ہے یا ایوہا نبی قل اے نبی علیہ السلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں یہ کون سی ایت نمبر ہے اٹھائیس اس کے بعد ایت نمبر کون سی آ گئی انتیس ایت نمبر تیس میں لتا لطلع... ایت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے کہا اے نبی آپ کہیں بیویوں سے ارے اسلاتو اسلام آپ کہیں بیویوں سے اور ایت نمبر تیس میں اللہ ت نے کہا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں ڈر کہوں ہاتھوں کر رہا ہے اللہ ڈریکٹ مخاطب کر رہا ہے اپنے نبی علیہ و اسلام کی پاک بیویوں کو یا یات نمبر کون سی ہے تیس آگے اگلی جو ایت ہے اس میں بھی کا ذکر ہے لیکن اس میں برائے راست اے کا لفظ نہیں ہے ورنہ بات وہاں بھی سے ہو رہی ہے کہ تم میں سے جو یہ کرے تم میں سے جو یہ کرے تم میں سے جو یہ کرے میں اللہ نے پھر کہا یا نساء النبی نبی لس من النساء اے نبی کی بیویو میرے رب نے پھر مخاطب کی ہے اپنے نبی کی پاک بیویوں کو کتنی عظیم جو خواتین ہیں کتنی عظیم جو عورتیں ہیں جن کو رب آسمان سے مخاطب کر رہا ہے یا نساء ان نبی اے نبی علیہ اسلام کی بیوی لس النکا من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کیا شان ہے ان کی کیا مقام ہے ان کا اور مقام کیوں نہ ہو کہ یہ وہ عظیم خاتین ہیں جن کو دنیا کے نمبر ون انسان نے دنیا کے سب سے افسل انسان نے اپنی صحبت کے لیے اختیار کیا یہ عظیم کیوں نہ ہوگی اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کی سب سے زیادہ توہین وہ لوگ کرتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علی السلام عالم الغیب تھے جو عالم الغیب ہوگا غلط بیویوں کا انتخاب کرے گا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی السلام عالم الغیب نہیں تھے کئی باتیں البتہ اللہ تعالی نے غیب کی آپ کو بتائی ہیں لیکن سارا کچھ نہیں بتایا چند باتیں بتائی ہیں تو برحال اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ایتوں میں گفتگو اللہ کن سے کر رہے ہیں نبی السلام کی بیویوں سے آگے کہا ایت نمبر تینتیس میں کہا وکر فی بو یہ ایت نمبر تینتیس کو ہم نے دھیان سے سمنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکر نفی بو کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو ولا تبر رجنا تبر رجل جاہلی جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو جو زیب زینت ہو خامن کے لیے ہو گھر کے اندر ہو اس کو زہر نہیں کرنا وہ عتیم نماز قائم کرتی رہو وہ رسولہ اللہ اور اس کے رسولام کی بات مانتی رہو انہ یہ ایت بڑے دھیان سے ایت ہے آخری انہ رسا البیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں وہ تاہرہ کم اور تم کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاک صاف کر دیں اس میں لفظ کیا آیا دھیان سے آلے آلِ بیت اے آلِ بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح اللہ تعالی پاک صاف کر دے لفظ اللہ نے کیا بولا اے آلے بیت اور بات کن سے ہو رہی تھی بیویوں سے اگلی آت میں بھی بات انہی سے جاری ہے ود یہ الفاظ سارے مونس کے ہیں کون سے الفاظ ہیں یعنی کہ لفظ جو اللہ تعالی بول رہے ہیں یہ مردوں والے لفظ نہیں ہیں عورتوں والے ہیں ود کورنہ مایو تلاب اگر مردوں والے لفظ ہوتے اللہ تعالی کہتے ود کرو ود کرو کا لفظ عربی میں ہے مردوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ود کورنہ عورتوں کا لفظ ود کنما فی ویو کن آیات اللہ کما تمہارے گھر میں جو نادر ہو رہا ہے قرآن پاک اور آدیس ان کا ذکر کرتی رہو ان اللہ کان لطیف بے شک اللہ تعالیٰ باریک مین ہے باخبر ہے تو میرے بھائیوں یہ ایت ہے ایت نمبر تینتیس ایت نمبر اٹھائیس سے ذکر شروع ہوا ہے کہ ان کا کن کا ذکر شروع ہوا میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں آج صحیح عقیدہ سن لیں آپ ورنہ سنتے ہیں ان سے آلہ بیت کی باتیں جنہوں نے اس میں گند بلایا ہوتا ہے جو صحابہ کلام کو برا برا کہتے ہیں یہ لفظ آل بیت کا بار بار وہیں استعمال کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ آج صحیح مطلب اس کا جان لیں ایسے موقع بار بار نہیں آتے توجہ پوری میری طرف رکھیں اس موضوع کو خوشک نہ سمجھیں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایتم اٹھائی سے ذکر شروع کیا کہ ان کا نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں کا جو ہماری کیا لگتی ہیں مائیں اللہ نے اسی صورت میں کہا ہے وہ ازوا جو کہ نبی علیہ السلام کی بیویا مومنوں کی مائیں ہیں یہ ہماری کیا لگتی ہے میرے بھائیو ہماری مائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر شروع کیا احتمر سے اور ایت نمبر انتیس میں بھی انہی کا ذکر ہے ایت نمبر تیس میں اللہ نے باقاعدہ ان کو آسمان سے مخاطب کیا ہے ایت نمبر اکتیس میں بھی اختاب جاری ہے اور ایت نمبر بتیس میں اللہ نے دوبارہ نئے سرے سے ان کا نام لے کے انہیں مخاطب کیا ہے کہ نبی کی بیویوں ایت نمبر تینتیس کی باری آئی اللہ نے تعلیمات دیں کہ گھر میں بیٹھی رہو زیب و زینت کا اظہار مردوں کے سامنے نہ کرو نمازیں کیم کرو زکات دو اللہ رسو کی بات مانتی رہو آخر میں اللہ نے کہا اے آلے بیت اللہ تبارک و تعالی تم سے پرید شہ کو دور کرنا چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے بعد میں پھر عورتوں سے خطاب ہے لیکن یہاں پہ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ اے آل بیت اللہ تم سے پریج چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آ کے اللہ نے مذکر کا رفظ بولا ہے مردوں والا کون سا بولا ہے پہلے بھی عورتوں سے خطاب ہے اور کون عورتیں ہیں نبی اسلام کی بیویاں بعد میں بھی عورتوں سے خطاب ہے درمیان میں یہ آدھی جو سطر ہے ایک سطر جو ہے اس میں لفظ ہے مردوں والا کون سا لفظ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے آل بیت اللہ تم سے پلیز چیزوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو یہ لفظ جو بولا گیا اس میں لفظ ہے مردوں والے عورتوں والے نہیں ہے. یہ بات دھیان سے سن لی جائے اب میرے بھائیو پہلے خطاب عورتوں سے نبی السلام کی بیویوں سے بعد میں بیویوں سے درمیان میں مردوں والا لفظ کیوں بولا گیا کیونکہ جب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ اے آلے بیت میں تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں تو اس میں شامل مردوں کو بھی کرنا تھا کن کو جناب علی کو جناب حسن کو جناب حسین کو ان کو بھی تو شامل کرنا تھا اس لیے جب مرد بھی کسی لفظ میں کسی حکم میں شامل ہو جائیں عورتوں بھی عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں پھر اللہ لفظ کون سا بولتے ہیں مذکر کا جب کوئی بھی اللہ نے آرڈر جاری کرنا ہو قرآن پاک میں اور اس میں شامل کرنا ہو مردوں کو بھی تو چاہے مرد تھوڑے ہوں زیادہ ہوں پھر اللہ لفظ کون سا بولتے ہیں مردوں والا مذکر والا تو اس لیے یہاں پہ مردوں کا لفظ بولا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیویا اس سے باہر ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل میں قرآن پاک سے دوں گا اس کی تائید میں ایک دلیل دینے لگا قرآن پاک سے دھیان سے سنیے گا میرے بھائیو ہو سورہ ہوت بارہواں اسپارہ ایت نمبر تہتر سورہ ہوت بارہواں اسپارہ ایت نمبر تہتر وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ان کی بیگم کا ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہو چکے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اولاد مانگ رہے ہیں لیکن کس سے اللہ سے بالآخر خوشخبری آ گئی خود بھی بوڑے ہیں بیگم بھی بڑھیا ہے فرشتے آئے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی بیگم بھی خوشخبری سن رہی ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگیں اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا نہادیب <عجیب> کہ اس عمر میں مجھے بیٹا ملے گا میں بڑیا میرا خامل بوڑا کتنی عجیب بات ہے دعائیں اللہ سے مانگی ہیں اللہ کی قدرت پہ یقین بھی ہے لیکن خوشخبری ملی ہے تو سنبھالی نہیں جا رہی اس لیے بے اختیار منہ سے الفاظ نکلے کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی ان نہاد لشی انجیب کتنی عجیب بات ہے تو فرشتوں نے آگے سے کہا من امر اللہ کیا آپ تعجب کر رہی ہیں اتعجبین کے لفظ عورتوں والا ہے ان سے ابراہیم اسلم کی بیگم سے کہہ رہی ہیں کیا آپ تعجب کر رہی ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم پہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وہ برکات ہو اور اس کی برکتے ہو علیکم آل البیت اے آل بیت تمہارے اوپر اللہ کی برکتے ہوں یہاں پہ آل بیت کس کے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور یہاں بھی فرشتے پہلے اور تم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو اور جب یہ کہا اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پہ آلح تو فوراً انہوں نے مذکر والا لفظ بول دیا کیونکہ تعجب کون کر رہی تھی ان کی بیگم لیکن جب یہ کہنا تھا کہ آلح تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور برکتے ہوں تو اس میں بیگم بھی شامل ہیں خامت بھی شامل ہیں بیٹے بھی شامل ہیں رحمتیں اور برکتے صرف بیگم کے اوپر نہیں ہیں سب پورے خاندان کے اوپر ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آلے بیت کا لفظ بولا گیا ہے اور اس میں ابراہیم علیہ اسلام کی بیگم سب سے پہلے شامل ہیں تو آلے بیت کا مطلب ویسے ہوتا کیا گھر والے آلے بیت گھر والے اور گھر والوں میں گھر والی شامل نہیں ہوگی تو کون شامل ہوگا ویسے بھی نبی علیہ السلام کی بیویاں دوسروں سے مختلف ہیں آپ کی بیویاں وہ عظیم عورتیں ہیں جو دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں آپ کی بیویاں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بیگم کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ خاموں نے جب طلاق دے دی یہ فارغ ہو جائے گی گھر سے چلی جائے گی لیکن نبی علیہ اسلام کی بیویا وہ عظیم بیویاں ہیں جن کے اوپر حرام ہو گیا ہے کسی اور مرض سے نکاح نہیں کر سکتی تو ایسے میرے بھائیو یہ مومنوں کی مائیں ہیں نبی اسلام کی بیویاں ہیں آلے بیت میں واضح طور پہ شامل ہیں جو لوگ نہیں مانتے کہتے ہیں جی آلے بیت میں شامل نہیں ہے ان کی دلیل سن لیجیے وہ کہتے ہیں جی مسلم شریف کی حدیث ہے ترمندی میں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ اللہ تو کے پاس ایک دفعہ کچھ چادر تھی کالے بالوں کی بنی ہوئی منقد چادر تھی آپ کے پاس کالے رنگ کی چادر تو آپ نے وہ لی ہوئی تھی جناب حسن آئے آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا جناب حسین آئے آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا جناب فاطمہ آئی آپ نے ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا جناب علی آئے ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا, شامل کر لیا کتنے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ ہے میرے آلے بیت ان سے گندگی کو دور کر دے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں چار بیویاں نہیں ہیں اس میں چادر میں بیویاں نہیں ہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں لو دی یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی بیویاں آلے بیت میں سے نہیں ہیں نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے دھیان سے سن لیجئے قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر غور کیجئے جو سورہ احزاب میں ہیں اٹھائیس نمبر لے کے چونتیس تک اس میں خطاب ہے آپ کی بیویوں سے شروع میں بھی آخر میں بھی اگر نبی علیہ السلام چادر دے کر جناب علی جناب حسن و حسین کے آلے بیت میں شامل ہونے کا اعلان نہ کرتے تو لوگ قرآن پاک کی نیات کو دلیل بنا کے کہتے کہ صرف بیویاں آلحت میں سے ہیں باقی لوگ آلح بیت میں سے نہیں ہیں اس لیے آپ نے یہاں ان کو بلایا چادر میں داخل کر کے بتا دیا کہ یہ بھی آلحت میں سے ہیں یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں اور اس کی مثال آپ کو دو مدینہ میں بیٹھ کے آپ کو سمجھائے گی اس کی ایک اور مثال قرآن پاک میں ملتی ہے اللہ تبار کو تعالی گیار میں اس بارے میں کہتے ہیں لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوا پر رکھی گئی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس میں ایک ایسے آدمی ہے نمازی اس مسجد کے ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں کون سی مسجد ہے یہ مسجد کبا جی ہاں اگر قرآن پاک کا و سبا دیکھیں اگلی اور بعد والی ایتیں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد مسجد کبا ہے لیکن مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تکوا پر رکھی گئی ہے کون سی ہے آپ نے کہا میری یہ مسجد مسجد نبوی ہے میرے ساتھ رہیے گا قرآن پاک سے کیا پتا چل رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تکواہ پر رکھی گئی کون سی ہے مسجد کبا اور نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے مسجد نبی اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک میں اس عید سے پہلے کی چیزیں دیکھیں بعد کی چیزیں دیکھیں تو صاف صاف معلوم ہوگا کہ وہاں پہ جس مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ کے اوپر رکھی گئی وہ مسجد قبا ہی ہے لیکن حدیث نے یہ بتا دیا کہ اگر مسجد قبا کی بنیاد نبی علیہ السلام نے رکھی ہے اور آپ متقی ہیں پہلے دن سے اس کی بنیاد تکوا پہ, پہ پڑی ہے تو مسجد نبی کی بنیاد بھی نبی علیہ السلام نے رکھی ہے یہ تو اس سے بھی افضل ہے یہ بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کے اوپر یہ فٹ آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تکوا کے اوپر رکھی گئی ہے قرآن نے مسجد قبا کو ثابت کر دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تکوا کے اوپر رکھی گئی ہے اور حدیث نے آ کر بتا دیا کہ مسجد نبی بدرجائے اولا اس کے اوپر یہ فٹ آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تکوا کے اوپر رکھی گئی ہے کیونکہ اس کا افتاح کرنے والے بھی نبی علیہ اسلام اس کا بھی سنگے بنیاد رکھنے والے نبی علیہ اسلام یہی صورتحال عال بیت کی ہے قرآن پاک پڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ اسلام کی بیویا آلے بیت میں سے ہیں حدیث نے آ کے بتا دیا نہیں دوسرے لوگ بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں ورنہ جناب علی کے معاملے میں لوگ پریشان ہو جاتے کہ آلح بیت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن حدیث نے بتا دیا کہ نہیں وہ بھی آلے بیت میں سے ہیں ان کی اولاد بھی بیت میں سے ہے تو یہ میرے بھائیوں نبی علیہ اسلاد و اسلام کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں قرآن پاک نے بتا دیا اور اس کی مزید تائید اس کی مزید تائید کچھ اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے مثلا ابن ابی شہبا کی روایت ہے ابن ابھی مرکا روایت کرنے والے ہیں کہ جناب ایشا رضی اللہ عنہ کو خالد ابن سعید نے گائے زکات کی بھیجی زکات کی گائے انہیں دی تو انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے ہم آلے محمد ہیں ہمارے لیے زکات حلال نہیں ہے ہم آلے محمد ہمارے لیے زکات حلال نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیو نبی علیہ اصلاح تو کی بیویاں بھی آلے بیت میں سے ہیں اور آپ کی چچاؤں کے اولاد بھی آلحت میں سے ہیں اور آپ کے اولاد تو ہے ہی ہے اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ظالم یہ ظالم جو آلے بیت کے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا قدا خراب کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں جناب فاطمہ کو باقی کو مانتے ہی نہیں ہیں امِ قصوم کو نہیں مانتے رقیہ کو نہیں مانتے زینب کو نہیں مانتے صرف جناب فاطمہ کو مانتے. رضی اللہ عنہن جمیعن، نہیں میرے بھائی ہو جناب فاطمہ بھی آپ کی رفتے جگر ہیں اور ان کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن زینب رقیہ ام قصوم بھی اسی نبی کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آلے بیچ سے محبت کی دیئے ان کا ادب دیئے لیکن سب کو آل بیت مانیے جن کو شریعت نے مانا ہے جن کو نبی اسلام نے آل بیت میں شامل کیا ان سب کو آپ شامل کی دیئے تو آپ کے آل بیت خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ آپ کے آل بیت میں آپ کے اولاد آپ کی بیویاں اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہیں عبد المطلب کی اولاد آل علی عل جعفر اعلی عقیل علیہ حارت، علیہ عباس یہ سب آلے بحت میں سے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا احترام کرنے کی توفیق نے فرمائے لیکن میں پھر بتا دوں کہ ان میں سے احترام اسی کا ہوگا جو مسلمان ہے ایمان کے اوپر ہے توحید کے اوپر ہے شرک نہیں کرتا اور یہ حدیث بکر عمر عثمان یہ ان کے بیٹوں کے نام ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے ان کی کتابوں میں لیکن نہیں بتائیں گے نہیں ذکر کریں گے تو انہوں نے نام یہ کیوں رکھے ہوئے تھے محبت تھی تو رکھے ہوئے تھے نا جناب حسن و حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر کے نام پہ کیوں رکھے ہوئے تھے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جناب علی کی ایک بیٹی سے شادی کا رکھی تھی کیوں کی تھی چھوٹی عمر کی لڑکی تھی یہ بڑی عمر کے تھے جناب علی سے علی سے کہا صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری رشتے داری مل جائے نبی الاسلام کے خاندان سے میں مل جاؤں کیا پیاروں محبت ہے کیا احترام ہے میرے بھائیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں آل بیت اور آل بیت صاحب کلام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے ایک دوسرے کا ادب کرنے والے تھے ایک دوسرے کے نام پہ نام رکھنے والے تھے ان میں بغض و دعوت نہیں تھی بغض و دعوت ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی محفلوں میں زہر کی ہے جن کے دلوں میں خود بگزو دعوت ہے صاحب کلام کے خلاف اللہ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کلام کی عزت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کو یہ جاننے کی توفیق دے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابہ کلام کا احترام نہیں کرو گے تو نبی علیہ السلام کا ادب و احترام نہیں ہے ابن سیرین کہا کرتے تھے مشہور امام ہیں محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں یقین نہیں کرتا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور اسے ابو بکر عمر سے بگزو دعوت ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کو جناب بکر سے بھی محبت ہوگی جناب عمر فاروق سے بھی محبت ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے کیا کہا تھا عائشہ پھر پوچھا گیا مردوں میں سے فرمایا عائشہ کے باپ پوچھا گیا پھر فرمایا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم لوگوں سے ہمیں پیار و محبت کرنے کی توفیق نہایت فرمائے